كتاب الجنايات القتل على خمسة أوجه عمد وشبه عمد وخطا وما أجري مجر الخطأ والقتل بسبب فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح او ما أجري مجر السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار موجب کتاب الجنایات جنایات, جنایات جمع ہے جنایتوں کی اور عربی زبان میں جنایت کہتے ہیں جرم کو بھائی نقصان کو جرم کو نقصان کو نقصان پہنچانا لیکن فقہا کی اصطلاح میں جنایت سے وہ نقصان مراد ہے جو نفس میں ہو یا اعضا کے اندر ہو یعنی اطراف میں اثراف یعنی اعضا کے اندر ہو بھائی یہ جنایت کہلاتا ہے نفس کے اندر جنایت کسی کو قتل کر دیا بھائی اعضا میں جنایت ہے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا پاؤں کاٹ دیا یہ جنایت کہلاتا ہے بھائی مانا سمجھ میں آیا بھائی جنایت کا عربی زبان میں جنایت کسے کہتے ہیں جرم کو لیکن اصطلاح کو میں وہ جرم جو کس کے اندر ہو نفس کے اندر یا اعضا کے اندر ہو بھائی اسے جنایت کہتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب قدوری فرماتے ہیں بھائی القتل اعلی خمستی او جون قتل پانچ قسم پر ہے بھائی پانچ قسم پر یہاں سے قتل کی وہ قسمیں بتلا رہے ہیں جس سے شرعی احکام متعلق ہیں ورنہ قتل تو اور بھی طریقے ہیں مثلاً کسی کو رجم کیا جاتا ہے اس کو بھی قتل کیا رجم کے کی ذریعے قتل کر دیا جاتا ہے اسی طرح حربی ہے اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے ہر بھی قتل کر دیا جائے یا اسی طرح قصاص میں کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ مراد نہیں بھائی یہاں صرف وہ قتل بیان ہوں گے جس سے کیا متعلق ہیں احکام شریعت متعلق ہیں ان کی تفصیلات بیان کریں گے بھائی تو کہتے ہیں القت العلی خمسط خمصط اور جوہن قتل پانچ قسم پر ہے آمدن ایک قتل آمد ہے بھائی وہ شیو ہو آمدین دوسرا قتل شیب ہے آمد ہے وہ خطا ان تیسرا قتل خطا ہے وما ماں قدریا مجر اور چوتھا وہ جو قائم مقام ہے خطا کے بھائی چوتھا کیا ہے وہ قتل جو قائم مقام خطا کے ہے اور پانچواں ہے قتل والقتل قتل قتل بھی تو قتل کتنی قسم پر ہوا پانچ قسم پر اول عمد ثانی شب عمد ثالث سال خطہ رابعہ قائم مقام خطا اور خامد قتل بسبب بھی سبب تو یاد رکھیے جس طرح قتل پانچ قسم پر ہیں اسی طرح وہ احکام جو قتل سے متعلقہ ہیں وہ بھی پانچ قسم پر ہیں بھائی وہ بھی پانچ قسم پر ہیں بھائی دیکھیے یہ آپ کے خاشیاں نمبر دو میں ہوں گے بھائی خاشیا دیکھیے جہاں بات شروع ہو رہا ہے ہاشیے کا نمبر دیا ہوگا اس کے مطابق دیکھ لیجیے آپ کی کتاب میں جو ہے قول قتل اراد وحرمان قتل احکامتی مل گئے بھائی یہ پانچ ہیں دیکھو پانچ احکام متعلق ہیں قتل سے نمبر ایک ہے قصاص نمبر دو ہے دیت نمبر چار ہے کفارہ نمبر پانچ ہے حیرمان العرف بائی وراثت سے محروم ہونا اور پانچواں حکم ہے اسم گناہ ہوگا قتل کا گناہ بھائی تو قتل بھی پانچ قسم پر اور قتل سے متعلقہ احکام بھی کتنی قسم پر پانچ قسم پر ہیں بھائی پہلا کیا حکم ذکر ہوا ساتھ ہے بھائی کہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا دوسرا حکم کیا ہے ڈیت دیت, ڈیت دیت ہے مولانا دیت دیت بھائی دیت بھائی دیت کہتے ہیں جو مالی جرمانہ نفس کی وجہ سے نفس کا بدل جو مالی جرمانہ ادا کیا جاتا ہے وہ دیت کہلاتا ہے مولانا نفس کا بدل جو مالی جرمانہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے دیت بھائی سونے کسی نے دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیا بھائی تو اس کو دیت دینا پڑے گی بھائی اور دیت دراہیم سے ادا کرنا چاہے تو دس ہزار درہم ہے مولانا دس ہزار درہم تفصیل آگے آ جائے گی باب کے اندر بھائی کتاب الدیات اگلا باب آ رہا ہے اس میں تفصیل آ جائے گی بھائی دس ہزار دراہیم ہوں گے یا اگر دینار دینا چاہتا ہے تو ایک ہزار دینار اور دیے اور اونٹ ہیں تو سو اونٹ دینے پڑیں گے بھائی تفصیل سیل آگے آ جائے گی تیسری چیز آپ نے کیا پڑھی حکم کیا ہے قتل کا کفارہ یاد رکھیے بھائی قتل کا کفارہ قتل کا کفارہ تحریر رقبۂ مؤمنہ ہے بھائی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر دو ماہ کے لگاتار روزے ہیں بھائی کتنے روزے ہیں دو یہ ہے کفارہ مولانا اول تو کیا ہے تحریر رقبہ اور تحریر رقبہ اگر وہ نہ ہو تو پھر کتنے ماہ کے دو ماہ کے لگاتار روزے ہیں مسلسل دو ماہ کے روزے ہیں بھائی اس میں اطاہم طعام جائز نہیں ہے بھائی کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا بھائی اظاہم طعام کا ذکر نہیں آتا تو اس میں صرف تحریر رقبہ ہے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے یہ ہے کفارۂ قتل حرمان العرد اگلا سب اگلا حکم کیا بیان ہوا وراثت سے محروم ہونا یاد رکھیے جب ایک شخص مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے وہ کفن دفن قرضے وغیرہ ادا کرنے کے بعد باقی مال کس میں تقسیم ہوتا ہے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے بھائی سوجائیں تو یہ ورثہ ہے تو جن میں تقسیم ہوگا وہ کیا کہلاتے ہیں وارد اور جو وہ جو شخص مرا ہے جس نے ورثہ چھوڑا ہے اس کو کہتے ہیں مورس جن میں مال تقسیم ہوگا وہ کون ہے وارث اور جس نے مال چھوڑا وہ کون ہے مورس یعنی وہ جو مر گیا بھائی وہ میت بھائی تو یاد رکھنا اگر وارث نے مورث کو قتل کیا بھائی مورث مر گیا لیکن اسے قتل کس نے کیا وارث نے مثلا بھائی اسی کے بیٹے نے اس کو قتل کیا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں وہ وراثت سے محروم رہے گا صورت سمجھ میں آ گئی وراثت سے محروم رہے گا توہمت کی وجہ سے مولانا کہ ہو سکتا ہے شاید اس نے اسی لیے قتل کیا ہو اس لیے قتل کیا تاکہ یہ مرے گا تو پھر مجھے اس کا مال مجھے حاصل ہوگا تو اب حکم جاری ہو گیا شریعت کا کہ وارث نے ہی مورث کو قتل کیا ہے اب یہ وراثت سے محروم رہے گا عام کسی اور دوسرے کو قتل کر دے رہا ہے کے علاوہ کسی اور کو قتل کیا پھر خیرمانے میں ایراس نہیں آئے گا یاد رکھنا سمجھ میں آیا بھائی زید نے بکر کو قتل کر دیا بکر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے زید اس کا وارث نہیں بنتا تو باقی احکام تو آئیں گے لیکن خیرمان میراث نہیں آئے گا اب زید کا والد کا انتقال ہوتا ہے آپ کہیں بھائی زید تو قاتل ہے اس کا تو حکم ہم نے خدوری میں کیا پڑا تھا خیرمان میراث گا محروم رہے گا لیکن بھائی ہر قتل پہ وراثت سے محروم نہیں رہتا صرف اس سورج میں محروم رہتا ہے جب وہ کس کو قتل کر دے مورس کو قتل کیا ہو یہ بات یاد رہے گی بھائی یہ یاد رکھنا بھائی اور چوتھا ہے پانچواں حکم ہے اس گناہ کا ہوگا مولانا قتل کا گناہ ہوگا بھائی قتل کا گناہ تو یہ پانچ ہے مولانا اب مختلف قتل کی پانچ قسمیں بیان ہوئی اور اس کے احکام بھی پانچ ہیں تو یہ نہیں کہ ہر ایک میں یہ پانچوں چیزیں پانچوں حکم جاری ہوں گے بعضوں میں کچھ احکام جاری ہوں گے اور بعضوں میں کچھ احکام جاری ہوں گے بھائی تفصیل کتاب میں آ جائے گی بھائی اچھا بھائی تفصیل آئے گی لیکن اس سے پہلے ضابطہ یاد رکھنا بھائی ضابطہ یاد رکھنا یاد رکھو ہر وہ قتل جس میں خاص یا کفارہ آئے ہر وہ قتل جس میں خاص یا کفارہ آئے تو وہاں ہرمان میراث کا حکم آئے گا ورنہ نہیں تو اس میں خیرمان میراث کا حکم آئے گا میراث سے وہ شخص مح... میراث نہیں ملے گی اسے بھائی مسئلہ جی ضابطہ لکھ لیا بھائی خیرمان جی. میراث کا حکم کہاں آئے گا جی. جس میں قصاص آتا ہو یا گفارہ <سؤال> آتا ہو تو اب صاحب قدوری ذکر نہیں کریں گے کہ کہاں پر خیرماناش ہے کہاں پر خیرماناث نہیں آپ خود دیکھ لینا اس قتل کا حکم اگر قصاص آ رہا ہے تو پھر وہاں کیا ہوگا خیرمان میراث یا اس قتل کا حکم کیا آ رہا ہے گفارہ آ رہا ہے تو وہاں کیا ہوگا خیرماناش ہوگا ورنہ نہیں اور یہ تو میں نے بتلا ہی دیا کہ خرمان میراث ہر صورت میں نہیں آئے گا صرف کس صورت میں آئے گا جب مورش کو کیا کیا ہو قتل کیا ہو پھر خیرمان میراث آئے گا مولانا یہ بات بار بار بیان نہیں ہوگی بس آپ یاد رکھنا بھائی اب دیکھیے تفصیل بیان کرتے ہیں صاحب خزوری پانچ اقسام بتا دی مولانا اب بتلانے لگے قتل عمد کسے کہتے ہیں کہتے ہیں فل آم دو ما تو سیلا اجری مجرا سلاح پی تفریح یاد رکھیے قتل عمل اسے کہتے ہیں کہ کسی کو قتل کیا جائے اور قتل بھی ہو الا قتل کے ذریعے جس چیز کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے قتل کیا جاتا کیا گیا کر دے دوسرے کو سمجھ میں آیا بھائی اس کے ذریعے قتل کیا یعنی جو بنا ہی یوں سمجھو قتل کے لیے ایک لحاظ <تصفح> لہذا مثلا دوسرے ایک شخص نے دوسرے کو تلوار سے قتل کیا تو دیکھو تلوار کیا ہے آلائے قتل ہے <تصفح> اگر یہ کسی کو ماری جائے وہ بچے گا نہیں بھائی اسی طرح کسی نے دوسرے کو گولی سے قتل کیا گولی بھی مانا आला کیا ہے بندوق کے لیے مارا یہ بھی کیا ہے آلائے قتل ہے اسی طرح خنجر ہے مانا کنجر بھی کیا ہے آلائے قتل اسی طرح سوا سوا جانتے یا نہیں جانتے ہاں یہ بھی دیکھو اس سے کوئی مار دے کسی کو بچے گا وہ بھائی نہیں بھائی تو یہ جو بھی وہ ایسی چیز کہ جس کے مارنے کے بعد دوسرے کا بچنا مشکل ہے وہ آلائے قتل ہے بھائی جو, اس جو بنا ہی آسان میں جو بنا کس کے لیے ہے آلائے جو قتل کے لیے بنا ہے بھائی تو چاہے وہ قتل کے لیے بنا یا اس کے قائم مقام ہے اس جیسا ہی کام کرتا ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں فل آمدما تو غمیدہ گر وہ قتل آمد جو ہے وہ ہے قتل ہے کہ تو عمیدہ غرب ہو کے ارادہ کیا گیا ہو اس کے مارنے کا بھی کس کے ذریعے اسلحے کے ذریعے او ما اجریم اجرت صلاحی یا جو قائم مقام ہو اسلحے کے فی تفریق اجزا کے تقسیم کرنے میں ٹکڑے کرنے میں بھائی اس کے ذریعے اعضا کیا ہو جاتے ہیں ٹکڑے ہو جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں مولانا کل محددی مینل اب دیکھیے خود بتلا رہے ہیں کل محددی مینل خشب جیسے کہ دھار والی دھاری دار بھائی دھار دار بھائی مینل خشپ لکڑی میں سے بھائی لکڑی بھائی لکڑی کو اگر کنارہ چھین دیا جائے بھائی وہ کتنی خطرناک بن جاتی ہے کسی کو ماری جائے تو وہ بچے گا نہیں بھائی دار ہو گئی تیز دھار والی ہو گئی بھائی محدد کا معنی ہے دھار والی بھائی دھار والی نینل خشب لکڑی میں اور پتھر پتھر کو بھی اگر مانا باریکی سے کنارے سے توڑ ٹوٹا ہوا ہو تو وہ بھی خنجر سے کم کام نہیں کرتا بھائی اس کے ذریعے بھی کیا کیا جا سکتا ہے دوسرے کو قتل کیا جا سکتا ہے بھائی ون نار اسی طرح آگ ہے مانا آگ میں بھی کسی کو پھینک دیا تو یہ بھی کیا ہے قتل آمد ہے بھائی کیونکہ بچے کا نہیں بھائی تو سمجھ ہے تو اسلحے کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جو قائم مقام اسلحے کے ہے اسلحے جیسا کام جو چیز کرتی ہے کہ اس سے انسان بچتا نہیں ہے وہ ساری اس میں آ گئی بھائی اس لیے صاحب قدوری نے کہا اسلحہ ہو یا قائم مقام ہے اسلحہ ہو بھائی وہ موجب اف حکم بیان کرنے لگے ہیں وہ موجب کہتے ہیں مختصاق ہو بھائی مختص یعنی یہ قتل ان احکام کا تقاضا کرے گا یہ احکام اس سے ثابت ہوں گے مقتض وہ چیز جس کا تقاضا کیا جائے وہ موجبہ اور اس قتل کا مقتض جو ہے الم گناہ گنا ہوگا مانا کون سا گنا قتل کا ولق یاد رکھیے قوت اور قصاص کا ایک معنی ہے قوت کا لفظ بار بار استعمال ہوگا یاد رکھنا قوت کا کیا معنی ہے قصاص موجب ازالقل ماسم و القوت اور مقتضا اس قتل کا یعنی قتل عمد کا ماسمو گنا <وَالْقَوَدْ> ہے اور ہے اور تیسرا حکم آپ کو خود بخود پتا چل گیا تیسرا کیا حکم آ گیا یہاں خیساس آیا یا نہیں آیا مارم. اور جہاں بھی خیساس یا کفار آئے گا وہاں کیا آ گا مارم. کیا آئے گا بشرتے کے وارث نے کس کو قتل کیا ہو؟ کو ورنہ نہیں تو بس وہ زیادہ یاد رکھنا اور آسان لفظوں میں یوں کہ دو حکم ہیں مولانا یہ قتل عمد کے دو حکم ہے ایک گنا ہے اور دوسرا او مگر یہ کہ اولیا مقتول جو ہیں وہ معاف کر دیں بھائی معاف کر دیں سمجھ میں آیا بھائی بھائی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا جان بوجھ کر اسلحے کے ذریعے تو اب مقتول کے ورثا کا حق ہے وہ اس کو شاسن کیا کر سکتے ہیں قتل کروا سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ انہی کا حق ہے وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں معاف بھی کر سکتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی تو قتل احمد کے کتنے حکم بیان ہوئے دو کون کون سے ایک گناہ اور دوسرا لیکن یاد رکھیے اس میں بھی جائز ہے بھائی قاتل کو قتل کیا جائے گا لیکن قاتل کیا کر لیتا ہے مقتول کے براسا سے سلح کر لیتا ہے کہ بھائی میں آپ کو اتنا مال دے دیتا ہوں آپ مجھے قتل نہ کروائیں تو یہ سمجھ میں آیا تو سلح میں یہ ساتھ سلح کی صورت میں مال بن جائے گا یعنی اب مال دینا پڑے گا جس پر بھی سلح ہو جائے اور یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے مال زیادہ بھی جتنا مرضی ہو جائے مولانا سمجھ میں آیا دیت تو ہے سو اونٹ تو اس میں سو اونٹ ہونا ضروری نہیں جتنے بھی مرضی سلح ہو جائے یہ آپس کا ان کا معاملہ ہے تو چاہے سو اونٹوں پر راضی ہو جائیں چاہے دو سو اونٹوں پر راضی ہو چاہے پانچ سو اونٹوں پر راضی ہو چاہے اس سے کم پر یا ان کی قیمت یا اس کے برابر پیسے یا کسی اور چیز پر بھی راضی ہو جائیں بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئے بھائی تو کسات میں صلاح بھی کر سکتے ہیں بھائی اللہ ائیا یا اور چاہیں تو بالکل ہی معاف کر دیں یہی کہ بیان کریں اللہ ائیا کو اولیا او مگر یہ کہ وہ او اولیا اس کے جو ہیں مقتول کے وہ معاف کر دیں ولا کفار اور اس قتل میں کفارا نہیں ہے قتل آمد میں کفارا نہیں ہے شب اب ہنیف رحم اللہ ذرب بیمہ لے ما ولاما اجریہ مجراہ اور شب آمد امام کو حنیف رحم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ارادہ کرے مارنے کا بما ایسی چیز کے ساتھ لے سبھی صلاحین جو اسلحہ نہ ہو ولامہ اجریا مجراہ اور نہ اس کا مقام ہو یہ امام صاحب فرماتے ہیں قتل عامد امام قتل آمد کس کو کہتے تھے جس میں قتل کس کے ذریعے کیا جائے اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ اور قتل شب آمد کس کو کہتے ہیں اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ سے قتل نہ ہو وکال رحم اللہ اور صاحب رحم اللہ فرماتے بہو حاجر عظیم اور عظیم جب مارا اس کو بڑے پتھر کے ساتھ اور بھی خاشہ بادن یا بڑی لا بڑے لکڑی کے ساتھ بڑی لکڑی ماری یا بڑا پتھر مارا فہو آمدن تو یہ بھی کیا ہے آمد ہے بھائی یہ عمد ہے وہ شیب یہ صاحبین کی بات چل رہی ہے امام صاحب نے تو بتلا دیا شیب عمد کس کو کہتے تھے کہ جس میں اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ استعمال نہ ہو صاحب فرماتے ہیں اب بما لا اینت احمد غالباً شب آمد یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے اس کو مارنے کا بیمہ ایسی چیز کے ساتھ لا طلب ہی غالباً کہ قتل نہیں کیا جاتا اس کے ذریعے غالباً عموماً اس چیز کے ذریعے قتل نہیں کیا جاتا بھائی لہذا ایک آدمی دوسرے کو لاٹیاں مار مار کر قتل کر دیتا ہے جی یہ کون سا قتل ہوگا جی ہاں یہ امام صاحب کے نزدیک بھی شب ہے آمد ہے صاحب کے نزدیک بھی کیا ہے شبہ آمد ہے اس لیے کیونکہ لاٹھی نہ اسلحہ ہے اور نہ قائم مقام اسلحہ ہے سمجھ میں آیا امام صاحب کے نزدیک یہ آمد نہیں ہے شبہ ہے ہے اور صاحبین نے کیا کہا تھا شبہ ہے کس کو کہتے ہیں کیسی چیز سے قتل کرنا جس کے ذریعے عموماً قتل نہ کیا جائے تو لاٹھی کے ذریعے تو عموماً قتل نہیں کیا جاتا ہاں البتہ پتھر یا بڑی, بڑے پتھر کو, بڑا پتھر اٹھا کر کسی کو مارا یا بڑی لکڑی مالانا خوب موٹے ڈنڈے سے کسی کو مارا بھائی سر پر اور وہ مر گیا امام صاحب کے نزدیک مارانا یہ کیا ہے شب آمد البتہ صاحبین کیا فرماتے ہیں عمد. یہ آمد ہے سورج سمجھ میں آ گئے تو یہ شب آمد موجب اور مقتضا اس قتل کا یعنی شب آحمد کا الل قول دونوں قولوں پر یعنی اختلاف قلعین پر جہاں ایک جو کہتے ہیں یہ شیب آمد ہے بات کہتے ہیں شب آمد نہیں تو جہاں شب آمد ہو تو دونوں کے نزدیک وہاں کیا ہوگا گناہ ہوگا مولانا ول کا تو اور کفارہ آئے, آئے گا کیا کفارہ ہوگا تحریر رقبۂ ممینہ مومنا گردن کا آزاد یعنی مسلمان غلام کو آزاد کرنا پڑے گا غلام یا باندی ہو اور یا پھر کیا کرے دو دلوقتر دلوقتر دلوقتر دلوقتر. یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے بھائی ولا قو فی اور اس میں ساخ نہیں ہے وہ فی دیت مغلز نال اور اس میں دیت مغلزا ہے بیعت کس کو کہتے تھے بھائی وہ مال جو نفس کے بدلے میں وہ شریعت نے مقرر کیا ہے بھائی. کتنے اونٹ ہیں سو اونٹ ہیں والا مالانا اور سمجھ میں آیا بھائی اور یہ پھر یاد رکھنا دو قسم پر ہے ایک بیعت ہے ہے ایک بیعت مخففا ہے تفصیل اگلے بات میں آ جائے گی بس اتنا یاد رکھیں ابھی کہ دیت مغلزہ کے اندر چار قسم کے اونٹ آتے ہیں اور دیت مخففہ میں پانچ قسم کے اونٹ دیے جاتے ہیں سمجھ میں آیا وہ ذرا ان کی باز ان کی قیمت ان سے کم ہو جاتی ہے بھائی تھوڑی تو دیت کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ایک دیت ہے اور ایک دیت مخففہ بھائی تو دیت مخففہ قتل خطا میں آئے گی مانا سمجھ قتل خطا میں یا خطل بھی سبب میں قتل بے سب میں البتہ قتل شب عمد میں دیت آئے گی بھائی اچھا بھائی و دی وفی دی تم مغل اور اس قتل شب عمد کے اندر دیت مغل آئے گی قلتی کس پر آخلا پر بھائی آخلا آقلہ سے آگے تفصیل آ جائے گی آسان لفظ میں فی الحال یوں یاد رکھیں کہ اس کی قوم والے سمجھ میں آیا بھائی اس کی قوم والے تو دیت صرف اسی شخص پر نہیں آتی جس نے قتل کیا ہے بلکہ اس کی ساری قوم پر آئے گی بھائی اور یاد رکھنا کہ یہ ایک دم بھی نہیں ادا کی جائے گی بلکہ تین سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کی جائے گی تو آسانی آ گئی یا نہیں آ گئی مولانا پوری قوم سے ہو اور کتنے عرصے میں ہو تین سال میں بھائی ہر شخص میں بڑا معمولی حصہ آئے گا آرام سے ادا کی جا سکتی ہے بھائی اسلامی نظام آ جائے مولانا قد و غارت میں بہت حد تک کمی آ جائے گی بلکہ بالکل ختم ہو جائے گا اگر پورا کامل طریقے سے آ جائے بھائی تو اس میں دیت بیت مغل کی عاقلہ پر یعنی قومانوں پر رشتہ داروں پر اچھا اب آپ بتائیے مولانا کتنے احکام ہیں اس قتل کے کتنے احکام ہیں تین احکام ہیں مولانا ماسم گناہ ہوگا کفارہ بھی ہو آئے گا اور دیت مغلزہ بھی آئے گی اور اب آپ مجھے بتائیے چوتھا حکم میراث آئے گا یا نہیں آئے گا ہاں <سطح> <جے؟ سطح> وہ تو بات طے ہے اگر وارث نے موری کو قتل کیا تبھی آئے گا ہر جگہ نہیں لیکن اگر کیا ہو پھر <سطح> میراث آئے گا یا نہیں آئے گا کیسے <سطح> <سطح> پتا چلا آپ کو کب <سطح> پار آ رہا ہے تو اب اگر ایسی صورت پیدا ہوئی کہ قتل ہے شیب احمد اور قتل کیا ہے وارث نے مورث کو تو اس میں تو ہے معلوم ہوا خیرمانا آئے گا بھائی تو معلوم ہوا چار ہو گئے حکم اس قتل کے چار احکام پہ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کے کرام نے دو قسمیں کیوں کر دی ایک عامد اور ایک شب ہے دونوں کو فکہ نے الگ, الگ الگ کیوں کر دیا ایک آدمی جب دوسرے کو قتل کرے تو اس قاتل کو بھی قصاصاً قتل کرنا چاہیے چاہے قسا... چاہے کسی اسلحے سے تلوار خنجر یا گولی سے قتل کرے چاہے وہ لاٹیاں مار مار کے قتل کرے قتل تو اس نے کیا ہے تو کیا ہونا چاہیے قصاص لینا چاہیے لیکن فکاہ چرام نے تقسیم کر دی کہ نہیں بھائی دو قسم پر ہے یا آمد ایک آمد ہے ایک شیب ہے آمد ہے آمد کے اندر قصاص ہے شہد اس میں لاٹیاں وغیرہ سے مارا اس کے اندر ایک جان دی ہے فکاہ کے فرماتے ہیں بھائی کہ بھائی جب کوئی شخص دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کرے تو وہاں کے آیا کرتا ہے ضابطہ کیا ہے جب کوئی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کرے تو وہاں کیا آیا کرتا ہے ساس آیا کرتا ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے جان بوجھ کر چاہے لاٹھیوں سے قتل کرے چاہے تلوار سے قتل کرے کیا آنا چاہیے حساس لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنا اس کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا یہ تو دل کی بات ہے اس شخص کا ارادہ قتل کا تھا یا ارادہ قتل کا نہیں تھا یہ تو دل کی بات ہے کہ پتہ نہیں یہ جب مار رہا ہے اس کے قتل کا ارادہ ہے ہے یا ویسے ہی مارنا چاہتا اس کو اور اس پر کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا قاتل تو ہمیشہ انکار ہی کرے گا بھائی وہ تو کہے گا میں تو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تو یہ تو ایک دل کی بات ہے اس کا پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ اس کا ارادہ واقعی قتل کرنے کا تھا یا قتل کرنے کا ارادہ تو اس لیے اب ارادے کا چونکہ پتہ نہیں چل سکتا تو ہم نے اسلحہ یا قائم مقام اسلحہ کی قید لگا دی کہ اگر اسلحے یا قائم مقام اسلحے سے مارا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قتل ہی کرنا چاہتا تھا کلوار ماری خنجر مارا یا گولی چلائی اس پر معلوم ہوا یہ کرنا ہی کیا چاہتا تھا قطل کس کے ذریعے پتا چلا اسلحے کس کے استعمال سے پتا چلا کیونکہ اسلحہ بنا ہی کس لیے ہے قتل کے لیے بنا ہے اس سے کوئی دوسرا بچنا ہی نہیں ہے تو یہ اسلحے سے مار رہا ہے تو لازمی بات ہے اس کا ارادہ بھی کیا ہے اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے جبکہ اس کے بجائے اگر لاٹھی وغیرہ سے مارتا ہے تو اب وہ اسے ہار تو نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے شرف کیونکہ وہاں پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ اس کی پٹائی کر رہا ہو ویسے سمجھ میں آیا اور کوئی لاٹھی زوردار اس کو لگی کوئی نازک حصے پر اس کا انتقال ہو گیا بھائی تو لہذا اس لیے کو کہا نے دو قسمیں بنا دی بھائی ایک کون سی آمد اور ایک شبہ کیونکہ قتل جب جان بوجھ کرے تو وہاں سا کرتا ہے لیکن جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا قتل نہیں کیا اس کا پتہ نہیں چل سکتا اس کے تعلق بل سے ہے تو اب پتہ ہم کس کے ذریعے چلائیں گے کہ کس چیز کے ذریعے مارا ہے اگر اس نے اسلحے یا قائم مقام اسلحے سے مارا ہے معلوم ہو اس کی نیت بھی اس کو قتل ہی کرنے کی تھی لیکن اگر اس کے بجائے کسی اور چیز سے مارا ہے جس کے ذریعے عموماً قتل نہیں کیا جاتا معلوم ہو اس کی نیت قتل کی نہیں, نہیں تھی بھائی تو اب اس پر ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے جان بوجھ کر اس کو قتل کیا ہے بھائی جان بوجھ کر کیا کیا ہے قتل کیا ہے تو اسے ہم شب احمد کہیں گے اور اس میں سے احساس نہیں آئے گا بلکہ کیا آ جائے گی دیت مغلظہ مغل جائے گی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی ول خطا اور قتل خطا دو قسم پر ہے مولانا قتل خطا یاد رکھیے قتل خطا دو قسم پر ہے کبھی شیر میں غلطی ہوگی کبھی ارادے میں غلطی ہوگی بھائی ارادے میں غلطی بھائی کیسے ارادے میں بھائی آپ کو دور سے شکار نظر آیا جنگل میں حرکت کرتا ہوا آپ نے فوراً تیس چلایا مانا نا تیر شکار کو لگا قریب کون دیکھا ایک آدمی مرا پڑا ہے تو دیکھو آپ کا ارادہ نہیں تھا اس آدمی کو مارنے کا آپ کا ارادہ تو کس کا تھا شکار کو مارنے کا تو یہ غلطی سے قتل ہوا اور غلطی کس میں ہے ارادے کے اندر کس میں ارادے, یسی ارادے یسی میں غلطی تو یہ قتل خطا ہے اور خطا فل قسط ہے ارادے میں دوسرا ہے قتا فل فیل فیل کے اندر غلطی ہو جائے کیسے بھائی سامنے اب نشانہ بازی ہو رہی ہے سامنے نشانہ لگا ہوا ہے آپ نے تیر چلایا نشانے پر سمجھ میں آیا اور تیر چلایا اور غلطی سے کمان آگ سے ہی لی اور ایک طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تیر اس کو جا لگا سمجھ میں آیا تو دیکھو تیر اب اس شخص کو جا لگا اور وہ مر گیا یہ قتل ہوا خاتان. لیکن خطا کس میں ہے ارادے میں ہے یا فیل میں فیل میں خطا ہوئی بھائی میں بھائی سمجھ میں آیا تو پہلے کے اندر تو مارا ہی اسی چیز کو تھا البتہ ارادہ سمجھ ارادہ شاید یہ شکار ہے دوسرے میں اس چیز کو مارا نہیں ہے بلکہ بات کسی اور چیز کو رہا تھا اور لگا کسی اور چیز کو جا انسان کو جا کر لگا بھئی تو خطا کتنی قسم پر خطا فل قصد اور خطا فل فیل, فیل بھائی تو کہتے ہیں وہ یہ کہ تیر مارا کسی ایسے شخص کو یونن جسے وہ شکار سمجھ رہا تھا فا ہوا آدمی تو پس اچانک وہ آدمی تھا سورج سمجھ میں وہ خطا ان فی الفیلی اور دوسری صورت کیا ہے غرازن پس لگ گیا کسی بھائی وہ موجبہ اور مقتض اس قتل کا یعنی حکم اس قتل کا الکفارت کفارہ ہے وہ دیت وال العاقلتی اور دیت ہے کس پر عاقلہ پر یعنی قوم والوں پر دیت کون سی آئے گی مغلزا یا مخففہ بھائی پہلی میں مغلزہ کی قید تھی یہاں پر قید نہیں معلوم ہوا یہاں کون سی دیت آئے گی مخفاف آئے گی اور دیت آئے گی آلاماسام اور اس میں گناہ نہیں ہے گناہ بھی کیا مانا مانا یہ ہے قتل کا گناہ نہیں ہے ہاں بے احتیاطی کا گناہ ہوگا احتیاط کیوں نہیں کی آپ نے آپ کی وجہ سے ایک جان چلی گئی سمجھ آیا تو یہ مانا نہیں سرے سے گناہ ہی نہیں ہے کوئی ہاں گناہ تو ہے لیکن قتل کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا ہاں بے احتیاطی کا گناہ ہوگا بھائی کیونکہ تم یہ کاطیر وغیرہ چلا رہے ہو تو احتیاط ضروری تھی خوب احتیاط سے چلا رہے کتنی قسمیں گزر گئی قتل کی بھائی چار قتل عام جی ہاں تین قسط تین قسمیں گزر گئے والا نا قتلے عمد بھی گزرا شیب عمد بھی گزرا اور قتل خطا بھی جی اچھا بھائی یہ بتائیے قتل خطا ہے اور وارث نے مورث کو غلطی سے قتل کیا تیر چلایا تھا وہ اسی کے مورث کو جا لگا اب آپ بتائیے خیرمان میراث آئے گا یا نہیں آئے گا آئے گا کیوں کیسے پتا چلا کیوں کہ کفارا آ رہا ہے اور جہاں کفارا کے ساتھ آئے وہاں کیا آتا ہے خیرمان میراثا وہاں وراثت سے بھی معروم رہے گا کس وجہ سے معروم رہے گا سہمت کی وجہ سے بھائی کیونکہ دل میں یہ بدگمانی کسی کے آ سکتی ہے کہ شاید اس نے قتل ہی اسی لیے کیا ہے سورت سمجھ میں آ گئی و ما اجریا مجر الخای اور وہ قطر جو قائم مقام خطا کے ہے مثل یون خالی بولا راج الن مثال کے طور پر سونے والا ہے یم خالی بولا وہ الٹتا ہے کسی آدمی پر یعنی کروٹ لیتا ہے کسی آدمی پر آدمی سویا ہوا تھا نیند میں اس نے کروٹ لی دوسرے آدمی کے اوپر آیا اس کا سانس بند ہوا وہ مر گیا بھائی اور یہ حکومت یاد رکھنا عورتوں میں ہوتا ہے عورتوں سے بھائی عورت سوئی ہوئی ہے ماں سوئی ہوئی ہے سات چھوٹا بچہ ہے، ایک مہینے کا یا مہینے سے بھی کم کا ہے، یا دو کا ہے ماں نے کروٹ لی اس کا ہاتھ وغیرہ بچے کے اوپر آ گیا بچے کا سانس رکا سمجھ آئے اور مر گیا تو یہ کون سا قتل ہے قتل مقام قتل سورج سمجھ میں آ سب کو بھائی جی تو کہتے ہیں وہ ماں اج ریا مجر اور وہ قتل جو قائم مقام خطا کے ہو مثل نائمی مثال کے طور پر کو سو سونے والا یعن قلیب والا رج الن وہ کروٹ لیتا ہے کسی آدمی پر فیاقت سے قتل کر دیتا ہے حکم ہو حکم تو اس کا حکم بھی خطا کا حکم ہی ہے یعنی جو حکم کس میں آیا تھا قتل خطا میں وہی حکم یہاں بھی آئے گا کیا کیا حکم تھا وہاں پر کفارہ آئے گا اور دیت آئے گی والا مالانا کفارہ اور دیت اور خاص بھی نہیں گناہ بھی نہیں اور میراث آئے گا یا نہیں بھائی حرمان میراث بھی آ جائے گا بھائی وہ مل قتل و اور باقی قتل بھی جو ہے کہا پھر بیری واضح تھی غیر ملکی قتل بھی سبب اسے کہتے ہیں مولانا کہ ایک شخص دوسرے کے قتل کا موت کا سبب بنتا ہے بھائی مثلا ایک شخص نے کنواں کھودا اور اپنی ملکیت کے علاوہ میں کھودا راستے میں کہیں کنواں کھود دیا مولانا کہاں खोदा کنواں भाई راستے میں کنواں खोदा راستے میں آپ اس کنویں کے اندر کوئی گر کر مر گیا تو یاد رکھیے یہ قصل بھی سبب ہے یہ کیا ہے قتل بھی ہاں اپنی ملکیت کے اندر بھائی اپنی زمین نے اس میں کنواں اس کھودا ہوا تھا اس میں کوئی گر کر مرتا ہے پھر تو کوئی جرم نہیں ہے اس نے تو اپنی زمین میں کنواں کھودا تھا غلطی استاد لیکن یہاں پر اس نے کیا کیا اپنی ملکیت کے علاوہ میں کیا کیا ہے کنواں کھوتا ہے لہذا یہ قتل بھی سبب ہے اور اس میں بیت آئے گی مولانا بیت دینی پڑے یا اسی طرح کیا کیا ایک بڑا پتھر رکھ دیا مانا نا راستے پر اور کوئی شخص گزر رہا تھا وہ پتھر اوپر سے ایک دم گرا اور یہ شخص کوئی گزرنے والا مر گیا تو یہ کیا ہے قتل بھی سبب ہے اور پتھر کہاں رکھے اپنی ملک میں رکھے عام جگہ دوسری جگہ رکھا ہے بھائی اپنی ملک کے علاوہ میں رکھا ہے لہذا اس صورت میں اب حکم آئے گا اور صورت سمجھ میں آ سب کو بھائی تو کہتے ہیں وہ قتل و اور باقی قتل بھی جو ہے جیسے کہ کنواں کھودنے والا وبازری اور پتھر رکھنے والا بھئی کہاں پر کنواں کھودنے والا ہے کہاں پر پتھر رکھنے والا ہے کہتے ہیں فی غیری ملکی ہی اپنی ملکیت کے علاوہ میں وہ منہ جب اور مقتض اس کا یعنی حکم اس قتل کا ایزا تالا پی ہی آدمی جب کہ اس میں کون تباہ مر جائے طلب ہو جائے کوئی آدمی اس میں طلب ہو جائے یعنی ہلاک ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے علی العاقلتی ادیت والی کس پر عاقلہ پر ہے اس کی قوم والوں پر والا کفارت علیہ اور اس پر کفارہ نہیں ہے بھائی اچھا بھائی کفارہ نہیں ہے مانا تو اب آپ مجھے بتائیے مالانا اس میں میراث آئے گا نہیں والا نہ اس لیے کہ نہ یہاں کفارہ ہے اور نہ کفارہ تو معلوم ہوا اس, کا اس قتل میں نہ ہے نہ کفارا ہے نہ کفارہ ہے نہ ہے اور نہ قتل کا گناہ ہے بھائی صرف کیا آئے گا دیت آئے گی بھائی اور دیت بھی کون سی آئے گی مخففہ یا مغلزہ کی قید نہیں ہے بھئی محکون کا مانا ہے محفوظ محفوظ ہار محفوظ, محفوظ, محفوظ کے قتل کی وجہ سے واجب ہوگا ثابت ہوگا ساس واجب ان قتل کل محفون دم العب کہ قصاص واجب ہوتا ہے ہر محفوظ دم کے قتل کی وجہ سے جو شخص محفوظ الدم نہیں اس کے قتل کی وجہ سے قصاص بھی نہیں آئے گا محفوظ و دم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا خون محفوظ ہے اسے قتل کرنا کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے بھائی کسی صورت میں جائز نہیں ہے لہذا اس کے ذریعے شادی شدہ زانی کو اور مرتد کو نکال دیا شادی شدہ زانی کا خون محفوظ نہیں کیونکہ اس نے ذنا کیا ہے اور شادی شدہ زانی کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے اسے رجم کیا جائے گا پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے گا تاکہ معاشرے میں پھر کسی کو اس طرح فساد پھیلانے کی ضرورت نہ ہو تو یہ اب اس کو قتل چونکہ اس کی سزا رجم ہو جائے رجم ہے اس کو قتل کیا جائے گا تو یہ محفوظ الدم نہیں لہذا اس زانی کو جس پر رجم ثابت ہو چکا ہے اس کو اگر کوئی قتل کر دے گا تو اس پر خاصا اس سے خساس نہیں لیا جائے گا اسی طرح مرتد ہے آپ جانتے ہیں کوئی شخص مرتد ہو جائے اسلام سے پھر جائے تو اس کو بھی تین دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ تین دن غور و فکر کر لے تین دن تک جیل میں ڈالتے ہیں اگر تین دن میں اسلام کی طرف پھر لوٹ آیا تو ٹھیک اگر نہ لوٹا تو پھر اسے کیا کر دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے تو جو شخص مرتد ہو گیا وہ بھی اب محفوظ الدم نہ رہا لہذا اگر اسے کوئی قتل کر دے تو اس صورت میں بھی قساس نہیں آئے گا کیونکہ خاص میں ضروری ہے ایسے شخص کو قتل کیا ہو جو محفوظ الدم ہو یعنی اس کا قتل کسی صورت میں بھی جائز نہ ہو جبکہ یہ جو زانی اور مرتد ہیں یہ تو اب محفوظ الدم نہ رہے ان کا خون محفوظ نہیں اب تو شرعان ان کو قتل کیا جائے گا بھائی تو محفوظ الدم ہونا چاہیے حالت تاب اور یہ محفوظ الدم کس طریقے پر ہو تابیب کے طریقے پر ہو یعنی ہمیشہ کے لیے کیا ہو محفوظ الدم ہو اس کا خون محفوظ ہو اس کا خون خون کرنے کی اجازت جائز نہ ہو اس کا خون اور یہ کس طریقے پر ہو تابی کے طریقے پر ہمیشہ یعنی اس کے ذریعے احتراج کیا مستامین سے بھائی بھائی دیکھو ایک ملک ہے اس کے ساتھ کفار کا وطن ہے تو مسلمانوں کی ان کے ساتھ لڑائی ہے جنگ ہے مولانا تو وہاں کے رہنے والے کافر کیا کہلاتے ہیں حربی کیا کہلاتے ہیں حرب کس کو کہتے ہیں جنگ کو کس کو کہتے ہیں جنگ کو تو یہ دار الحرب کے رہنے والا ہے کافر یعنی جو وہ ملک جس کے ساتھ ہماری جنگ ہے لڑائی ہے دشمنی ہے بھائی سمجھ میں آیا وہاں مسلمانوں کو اسلام پر آزادی سے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے دار الحرب ہے وہاں کے رہنے والا کافر وہ حرب کہلائے گا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ وغیرہ بھی نہیں ہے اس ملک کے ساتھ آپ یہ جو حربی ہے یہ محفوظ الدم نہیں کوئی سے قتل کر دے تو قتل کی وجہ سے کوئی قصاص وغیرہ نہیں جبکہ کچھ کافر ہمارے اپنے وطن میں رہتے ہیں ان سے کیا لیا جاتا ہے جزیہ لیا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں ذمی کیا کہتے ہیں جو دار الحرب کا جو کافر ہے وہ کیا کہلاتا ہے حربی اور جو ہمارے ملک میں جزیہ دے کر رہتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے زمی ذمی کے تو حفاظت کی جائے گی مولانا لیکن آ, یہ محفوظ ہے لیکن خربی محفوظ نہیں ہاں یہ ہر بھی ایسا کرتا ہے کہ امان لے کر ہمارے وطن آ جاتا ہے امان لے کر کیا ہوا ملن. ہمارے وطن آ گیا کچھ ہر دنوں کے لیے بھائی آیا تو امان لی ہے امان دی ہے اس کو اب کچھ نہیں کہا جائے گا یہ کہلاتا ہے مستمن کیا کہلاتا ہے مستمن کہلاتا ہے یعنی جس نے امان طلب کی ہے امان لی ہے وہ تو یہ یاد رکھیے اب یہ مستمن جو ہے محفوظ الدم ہے اس کا قتل جائز نہیں لیکن یہ محفوظ الدم الگ تعبید ہے یا تھوڑی کچھ عرصے کے لیے ہے کچھ ہفتے کے لیے ہے تو ہم نے تو کیا قید لگا دی؟ واجب ہوگا جب کسے قتل کیا جائے ایسا شخص جو کیا ہو محفوظ دم ہو اور کس طریقے پر ہو یعنی ہمیشہ کے طریقے پر ہو لہذا اگر یہ مستمین آیا یہاں یہ تو ہمیشہ کے, ہمیشہ کے لیے محفوظ الدم لہذا اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو قصاص نہیں آئے گا یاد رکھنا قصاص نہیں سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں واجب قصاص واجب ہے یعنی ثابت ہے واجب یہاں بمانے ثابت کے ہے بھائی بھائی واجب کا ترجمہ میں نے ثابت کے کیے اس لیے کہ قصاص واجب نہیں ہے بھائی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا اور قتل ثابت بھی ہو گیا تو کیا مقتول کے ورثا پر واجب ہے کہ اب اس سے قصاص لیں؟ یا وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں اور اس قاتل سے مال لے کر سلح کرنا چاہے تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے ہمیں دو لاکھ مثلاً تین لاکھ چار لاکھ دے دو ہم تمہیں کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے قاس نہیں لیتے تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے تو مقتول کے ورثہ کے لیے قاتل کو قصاص میں قتل کروانا بھی جائز اسے ویسے ہی معاف کرنا بھی جائز اور کچھ مال لے کر اسے چھوڑ دینا بھی ان کے لیے جائز ہے تو معلوم ہوا اگر واجب ہوتا پھر تو معاف کرنا اور سلاح کرنا جائز ہی نہ ہوتی بھائی معلوم ہوا قصاص واجب نہیں ہے ہاں ثابت ہوتا ہے قساسا قتل قسط ثابت ہوتا ہے ہر محفوظ الدم کے قتل کی وجہ سے اور محفوظ تعبیر کس طریقے پر ہمیشہ <تصفيق> کے طریقے پر یعنی ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ الدم ہے کسی وجہ سے بھی اس کا قتل جائز نہیں ہے اذا جب اس کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو اس محفوظ دم اس محفوظ دم کو کیا کیا گیا ہو جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو تو پھر قصاص آتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں قتل خطا کے اندر قصاص نہیں آتا جان بوجھ کر قتل کرے پھر ہی قصاص آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اذا قطیلا آمدن جب اسے جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو یعنی ارادے سے قتل کیا گیا ہو سمجھ میں آیا اسی طرح یاد رکھنا ہمارا نا قصاص کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ انسان مکلف بھی ہو پھر اس پر قصاص آئے گا اگر مکلف نہیں یعنی آخر والا ہو کیا ہو انسان آخر ہونا چاہیے پھر قصاص اس پر آئے گا ورنہ قصاص نہیں لہذا اگر بچہ کسی کو قتل کر دیتا ہے یا مجنون کسی کو قتل کر لیتا ہے تو قصاص نہیں آئے گا کیوں کیونکہ یہ آخر والے کا نہیں ہے سورج سمجھ میں آ گئی یہ بھی یاد رکھنا کسی قسم کا کوئی شبہ بھی وہاں نہ ہو کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو کیا مانا شبہ نہ ہو یعنی قاتل اور مقصول کے درمیان ولادت یا ملک کا تعلق نہ ہو اہم ذاتہ ہے مولانا کیا قاتل, قاتل اور مقتول کے درمیان قاتل اور مقتول کے درمیان ولادت یا ملکیت کا تعلق نہ ہو ولادت یا ملکیت کا تعلق لہذا یاد رکھو اگر اصول اپنے پوروڑ کو قتل کر دیں باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا پوتے کو قتل کر دیا پوتی کو قتل کر دیا نواسے کو قتل کر دیا تو ان میں ولادت کا رشتہ ہے یہ باپ کی اولاد ہے مولانا اولاد یہ دادے کی اولاد ہیں یا پر نے کیا یا پرنانی نے یا پردادی نے دادی نے یہ سب بھائی اوپر اصول جو ہیں ماں باپ دادا دادی پردادا پردادی یا ادھر نانا نانی پر نانا پر نانی وغیرہ یہ اصول میں سے کوئی بھی اپنی اولاد کو قتل کر دے تو احساس نہیں آئے گا بھائی یاد رکھنا کیونکہ ان کی یہ سب کیا ہیں ان کی اولاد ہے اولاد ہیں ہاں اس کا آپ ہو اصول کو قتل کرے احساس آئے گا بھائی بیٹا اگر باپ کو قتل کرتا ہے یا بیٹا دادے کو دادی کو نانا نانی کسی کو قتل کرتا ہے اس سورت میں کیا آئے گا تو اگر اصول میں سے کوئی قروڑ کو قتل کرے تو احساس نہیں کیونکہ انہیں کی اولاد ہے لیکن اگر کورو میں سے کوئی کیا کرے اصول کسی کو, کو اوپر والوں میں اس سے اس سے کسی کو قتل کرے تو پھر خاص قاس آئے گا اچھا یہ تو تھا ولادت والا تعلق یعنی جو مقتول ہیں مقتول اگر قاتل کی اولاد میں سے ہے تو قصاص نہیں آئے گا آفسان لمیوں کا مقصول اگر قاتل کی اولاد میں سے ہے تو قصاص نہیں آئے گا اسی طرح اگر مقتول قاتل کی ملکیت میں ہے ملکیت والا تعلق ہے تو اس صورت میں بھی قصاص نہیں آئے گا بھائی آقا نے اپنے غلام کو قتل کر دیا یاد رکھنا قاص نہیں آئے گا کیونکہ ان کے درمیان تعلق کون سا ہے ملکیت والا ہے ملکیت والا تو پتہ معلوم ہوا بھائی کہ خصاص کے اندر ضروری ہے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان ولادت یا ملکیت والا تعلق نہیں ہونا چاہیے تو آقاف اپنے غلام کو کیا کرے احساس نہیں آئے گا اچھا کیا ضابطہ پڑھا آپ نے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان کون سا تعلق ہوگا ولادت یا ملکیت والا تعلق ہو تو قساف نہیں آئے گا قساب نہیں آئے گا اور ایک اور قانون بھی میں نے شروع میں آپ کو بتلایا تھا کیا قانون تھا کہ ہرمان میرا کہاں پر آئے گا جس نے کفارا یا اب دیکھو مولانا اس قانون پر اشکال ہوتا ہے آپ نے ہمیں قانون بتایا کہ اگر کفارہ یا قصاص نہ آئے تو میراث بھی نہیں آئے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے یاد رکھو مولانا نہ کفارہ ہے نہ قصاص ہے لیکن اس کے باوجود ہرمان میراث آئے گا بھائی کیا آئے گا نے کس کو قتل کیا باپ बाप نے مثلا بیٹے کو قتل کر دیا تو نہ کفارہ ہے ہے نہ قصاص پھر بھی آیا باپ اب بیٹے کا وارث بنتا ہے باپ بھی بیٹا پہلے مر جائے تو جو مال ہے باپ کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا لیکن اگر باپ نے خود اسے قتل کیا ہے اب اسے وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا تو ضابطہ تو آپ کا ٹوٹ گیا آپ نے بتلایا تھا کہ قصاص یا کفارہ ہوگا تو پھر مان میراث ہوگا کفارہ یا قصاص نہیں تو پھر مان میراث بھی تو یہاں پر تو کفارہ بھی نہیں قصاص بھی نہیں لہذا ہرمان میراث نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا ہو رہا ہے فرمان میراث آ رہا ہے جواب یہ مانا نا کہ یہاں پہلے قصاص آیا لیکن پھر شوبے کی وجہ سے ساخت ہو گیا باپ نے جب بیٹے کو جان بوجھ کر قتل کیا لائے قتل کے لیے تو کیا آیا قصاص آیا لیکن پھر کس کی وجہ سے ساک ہو گیا شعبے کے وجہ سے بھائی کیونکہ یہاں ملکیت کا شوبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی سے و مالو لی ابی کا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں تو یہاں ملکیت کا شبہ اولن کے قصاص آیا اور پھر قصاص کس کی وجہ سے ساخت ہو گیا شبہ ملکیت کی وجہ سے ساخب ہوا تو جب اولن قصاص آیا اور پھر شبہ کی وجہ سے ساخب ہوا تو یہاں گویا کہ قصاص آ رہا تھا لہذا کیا آ جائے گا خیرمان میراج آئے گا بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئے بھائی وہ یقتل الحر بالحر والحر بالعبد والعبد بالحر والعبد, بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بالعبد والمسلم بالذمی ولا یقتل المسلم بالمؤمن بھائی اباف یہاں سے صاحب حضوری اپ کو یہ بتلا رہے ہیں کس کو کس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا بھائی قصاص آئے گا کس کی اور کہاں پر قصاص نہیں آئے گا بھائی تو یاد رکھنا والا نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی نَفْسَ, نفس کے بدلے نفس ہے بھائی نفس کے بدلے نفس بھائی جان کے بدلے جان تو کہتے ہیں بھائی قتل الفر بل فور اور قتل کیا جائے گا آزاد کو آزاد کے بدلے میں ایک آزاد آدمی نے دوسرے آزاد آدمی کو قتل کیا ہے جان بوجھ کر اسلحے کے ساتھ تو اس کو بھی کیا کیا جائے, کیا, جائے کیا جائے گا قتل کیا جائے گا اور آزاد کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں بھائی ایک آدمی نے دوسرے کے غلام کو کیا کیا بھائی اپنے غلام کو قتل کرتا ہے وہ تو بات میں نے آپ کو بتلا دی آگے صاحب قدوری بھی ذکر کریں گے اس بات کو لیکن کسی دوسرے کے غلام کو اگر قتل کیا تو اس شخص کو بھی کیا جائے گا قتل کیا جائے گا کیونکہ ضابطہ کیا ہے انا نفسا بل نفسی نفس کے بدلے نفس جان کے بدلے جان بھائی ول آپ اور غلام کو قتل کیا جائے گا بل کس کے بدلے میں آزاد غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کیا تھا کیا تھا تو اس غلام کو کسی خاص میں کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا وب تو اور غلام کو غلام کے بدلے میں ایک غلام نے دوسرے غلام کو قتل کر دیا تو اس غلام کو بھی قصاص میں کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا ول مسلم و اور مسلمان کو ذمہ کے بدلے میں قتل کیا جائے گا بھئی ہاں ہمارے ملک میں کافر رہتا ہے جزیہ ادا کر کے وہ محفوظ الدم ہے مولانا عالیہ تعبی لہذا ایک مسلمان نے کس کو قتل کیا ایسے زمین یعنی ایسے عیسائی یا یہودی وغیرہ کو قتل کر دیا تو اب اس مسلمان کو بھی کیا, کیا جائے گا قتل کیا جائے گا ولاقت مسلم و بالمستمینی اور قتل نہیں کیا جائے گا مسلمان کو مستامین کے بدلے میں کیوں نہیں قتل کیا جائے گا محفوظ الدم تو ہے لیکن عالت تعبیر نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کچھ مدت کے لیے عورت کو قتل کیا تو عورت کے بدلے میں بھی اس آدمی کو کیا, کیا جائے گا قتل کیونکہ ان کا بن نفس جان کے بدلے جان ہے اور بڑے کو قتل کیا جائے گا چھوٹے کے بدلے میں ایک آدمی نے ایک بچے کو قتل کر دیا بھائی ضابطہ وہی ہے جان کے بدلے جان اس آدمی کو بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا وہ صحیح ہو بل عامہ زمین اور صحیح شخص کو قتل کیا جائے گا اندھے کے بدلے میں وس زمین زمین کہتے ہیں اپاہج کو اپاہج معذور اور صحیح یعنی تندرست آدمی کو قتل کیا جائے گا بل اندھے کے بدلے میں اور اپاہج کے بدلے میں بھائی ایک آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کیا اور وہ مقتول اندھا تھا بھائی تو سمجھ میں آیا یا وہ مقتول اپاہج تھا معذور تھا مالانا خاص پاؤنڈ نہیں ہے سمجھ میں آیا تو کیا اب اس کو بھی قتل کیا جائے گا یا قتل نہیں کیا جائے گا دیکھا جائے تو برابری نہیں بھائی جس کو اس نے مارا ہے وہ تو پہلے سے اپاہج تھا نہیں مارانا ضابطہ وہی ہے جان کے بدلے جان ہے مارانا جان اس کو بھی قتل کیا جائے گا ولاجلونی ہی اور قتل نہیں کیا جائے گا آدمی کو اس کے بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا آدمی کو اس کے بیٹے کے بدلے میں سمجھے ہے اور میں نے بتایا ماں باپ سب کے لیے اوپر کے تمام آبا و ذات کے لیے یہی حکم ہے وہ اپنے اولاد میں کسی کو قتل کر دیں تو ان پر احساس نہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا البتہ یہ یاد رکھنا مانا نا دیت آئے گی مانا نا دیت دینا پڑے گی بھائی کیا کیا جائے گا دیت لی جائے گی اور یاد رکھنا دیت کے بارے میں یہ بدلایا تھا کہ دیت صرف اس آدمی پر نہیں آتی قاتل پر بلکہ اس کی ساری قوم پر آتی ہے لیکن یہاں پر بات چل رہی ہے قتل آمد قصاص کہہ رہے ہیں نا قصاص نہیں لیا جائے گا قصاص کس قتل میں آتا ہے قتل آمد میں آتا ہے تو یہ تو قتل آمد ہے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اگر جان بوجھ کر قتل نہ ہو غلطی کی ہو پھر تو قتل کی بات ہی نہیں آتی پھر تو قصاص آتا ہی نہیں تو یہ کون سے قتل کی بات چل رہی ہے قطح آمد کی اور تو لہٰذا یہاں جو دیت آئے گی وہ صرف قاتل ہی سے وصول کی جائے گی باپ نے بیٹے کو قتل کیا تو صرف باپ کس کی سے کیا کی جائے گی دیت وصول کی جائے گی یہاں قوم سے رشتہ داروں سے نہیں لی جائے گی اس لیے کہ رشتہ داروں سے دیت اکٹھی کی جاتی تھی اس وقت جب وہ قتل غلطی سے ہو مانا کس سے ہو غلطی سے ہو مانا سورج سمجھ میں آگے بھائی یہ تو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا یہاں تو قصاص آنا کیے تھا قصاص نہیں آیا البتہ دیت گی. اور دیت گی بھی کس سے لی جائے گی؟ اسی قاتل ہی سے لی جائے گی اس کے قوم والوں سے نہیں لی جائے ہاں غلطی وغیرہ سے ہو پھر قوم والے کوئی دینا پڑتی ہے ہمارا نہ لیکن یہ تو جان بوجھ کر ہے اس میں اب قوم والے شریک نہیں ہوں گے ساتھ بھائی تو کہتے ہیں ولاق تل رجول ہی اور قتل نہیں کیا جائے گا آدمی کو اس کے بیٹے کے بدلے میں سہنے اور یہ حدیث کیا کی اور نہیں لیا جائے گا والد سے اس کے ولد کی وجہ سے اور نہ آقا سے آس کے غلام کی وجہ سے مل گئی حدیث بھائی جی, جی اس حدیث کی وجہ سے اب والد نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو اب والد سے احساس نہیں لیا جائے گا نیز اس لیے کہ قاس شبہ سے ساخص ہو جاتا ہے آپ نے پڑھا بھائی قساس شبہ کی وجہ سے ساخت ہو جاتا ہے مالک اپنے مملوک کو قتل کرے تو وہاں قصاص نہیں آتا مانا کیونکہ اس نے اپنے ہی مال کو حالات کیا ہے تو وہاں قصاص نہیں اور یہاں پر باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو یہاں بھی ملکیت کا شبہ ہے بھائی ملکیت کا شبہ آگیا مولانا حدیث کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انتوا مالو کلی ابی کا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں تو عروج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اور اس کے مال دونوں کو کس کی ملکیت قرار دیا اس کے والد کی ملکیت قرار دیا تو اس حدیث کی وجہ سے ملکیت کا شبہ آ گیا یہاں بیٹے کے اندر تو اب شبہ کی وجہ سے قصاص کیا ہو جایا کرتا ہے ساخت ہو جاتا ہے تو ملکیت کے شبہ کی وجہ سے قصاص ہو جائے گا اس ملکیت کے شبہ کی وجہ سے قصاص ساخت ہو جائے گا البتہ یہ صرف دنیاوی حکم ہے مولانا کے باپ پر قصاص نہیں بھئی آقا پر قصاص نہیں اپنے غلام کو قتل کرے البتہ آخرت کے اعتبار سے عظیم معاخذہ ہوگا بھائی جان لی ہے کسی کو قتل کیا ہے بھئی تو کہتے ہیں ولاقت الرجول بھی بنی ہی قتل نہیں کیا رہے گا آدمی کو اس کے بیٹے کے بدلے میں ولاد آپ دی اور نہ اس کے غلام کے بدلے میں جی غلام کے بدلے میں آخا نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو یاد رکھنا قساس نہیں آئے گا کیونکہ دونوں کے درمیان تعلق کون سا ہے ملکیت والا تعلق ہے ہمارا ملکیت والا لیکن یاد رکھنا آقا پر کفارہ آئے گا بھائی کیا کرنا پڑے گا کفارہ بھائی کفارہ آئے گناہ بھی ہوگا قتل کا بھائی باپ بھی بیٹے کو قتل کرتا ہے قتل کا گناہ بھی ہوگا بعد صرف ہم قساس کی کر رہے ہیں وہاں قساس نہیں آئے گا اس باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا باقی گناہ ہوگا دیت سمجھ دیت دینی پڑے گی جی خیرمان میراث ہوگا اسی طرح آقا اپنے غلام کو قتل کرتا ہے تو قتل کا گنا بھی ہوگا اور کفارہ بھی آئے گا البتہ قصاص نہیں کیونکہ اس نے اپنے ہی مال کو ہلاک کیا ہے تو لا قتل نہیں کیا جائے گا کسی شخص کو اس کے اپنے غلام کے بدلے میں ولا بھی مدبری ہی ولا بھی مکاتبی ہی اور نہ اس کے اپنے مدبر کے بدلے میں اور نہ اس کے اپنے مقاتب کے بدلے میں مدبر اور مقاتب جانتے ہیں نہیں جانتے مدبر وہ غلام جسے عقاء نے کہا ہو میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے مقاتب وہ غلام جسے عقا نے کہا اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو بِعَبْدِ دی اور نہ قتل نہیں کیا جائے گا کسی آدمی کو بِعَبْدِ آبدی کس کے بدلے میں اپنے اولاد کے غلام کے بدلے میں اپنے بیٹے کے غلام کے بیٹا پوتا وغیرہ ان کے غلام کے بدلے میں کسی شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا بھائی زید نے اپنا غلام قتل کیا زید پر قصاص آئے گا نہیں قصاص کی صرف بات کر رہا ہوں زید اپنا غلام کے غلام کو قتل کیا اب صورت میں بھی قصاص نہیں اپنی اولاد کے غلام کو قتل کرے پھر بھی قصاص کیوں نہیں آئے گا وجہ یہ کہ وہ حدیث شبہ قصاص شبہ کی وجہ سے کیا ہو جایا کرتا ہے حضور علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا تھا انتا ابھی کا تم اور تمہارا مال کس کے ہیں تمہارے والد, والد کے تو بیٹے کو بھی کہا تم بھی والد کے ہو وہ تمہارے مالک ہیں اور تمہارا مال بھی کس کا ہے تمہارے والد, والد, والد, والد کا ہے صورت سمجھ میں آ گئے بھائی وہ مؤور خاص نالا ابھی سک اور جو شخص وارث ہوا کا اپنے والد پر سک تو خاص ساقت ہو جائے گا خاص کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا مارا بھائی بیٹا ادھر توجہ کرو اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے تو باپ سے قسط لیا جائے گا م. نہیں لیا جائے گا اسی طرح باپ نے بیٹے کو تو قتل نہیں کیا لیکن باپ نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا کہ اب اس کا مقتول کا ولی یا مقتول کا وارث یہ بیٹا بن گیا بھائی وہی مقتول کا جو ولی ہے وہی قصاص لے گا نا بھائی کون لے گا وہی قصاص لے گا اور وہ بیٹا بن گیا تو کہتے اب بھی بیٹا اپنے والد سے قصاص نہیں لے سکتا بلکہ یہاں بھی وہی مسئلہ آ جائے گا دیت آ جائے گی قصاص کے بجائے کیا آ جائے گی مسئلہ صورت دیکھو ہمارا نا بیٹا قصاص کا والد بنے گا ایک شخص نے اپنے بیٹے کے سسر کو قتل کر دیا کس کو قتل کیا بیٹے, بیٹے, بیٹے, بیٹے کے سسر کو قتل کر دیا اب سسر کے اور کوئی وارث نہیں ہے صرف اس کی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ وارثا ہے اب قصاص لینا اس کا کام ہے کس سے لے گی قصاص اپنے خامند کے باپ سے اپنے خامند کے باپ سے قساس تو وہ قصاص لے گی لیکن اس دوران اس کا بھی انتقال ہو گیا اب کون بن گیا وارث صرف بیٹا اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے نا سمجھ میں آیا ساقت ہوگا اور پھر کیا آ جائے گی جب ساقت ہوگا بیت آ جائے گی بیت آ جائے گی اور بیت کس پر ساری قوم پر آئے گی یا صرف اس کے مال باپ کے مال میں سے ہی ہوگی صرف والد کے مال میں سے کیونکہ قتل احمد ہے قصاص آ رہا تھا غلطی نہیں ہے غلطی ہوتی تو پھر قوم ساتھ دیتے رشتہ دار بھی ساتھ دیتے وہ تعاون کرتے لیکن یہ تو جان بوجھ کر قتل ہے یہاں رشتہ داروں پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی یہ مانا ہے وہی سقا اور جو شخص وارث ہوا والد پر ساقات کیا ہو جائے گا ساخت ہو جائے گا والد ہونے کی احترام کے طور پر چونکہ بیٹا وارث بنا ہے اپنے والد کے پر قسط کا تو والد کا تو بے انتہا احترام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تو لہٰذا یہاں کے ساتھ ہو جائے گا بھائی سمجھ میں آیا حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فلاط اللہ اف یو ولاما تو انہیں اف بھی نہ کہو بھائی معمولی تکلیف بھی نہ دو تو یہاں بیٹا جب باپ کے ساتھ لے گا تو تکلیف کا سبب بنا یا نہیں بنا باپ کے لیے, لیے بنا بھائی باپ کی توادے کی تکلیف ہے کہ جان جا رہی ہے اس کی پوری تو لہذا اب اس وجہ سے اب کے ساتھ ہو جائے گا اور دیت واجب ہو جائے گی ولا یسطا فل قیصا اللہ اور وصول نہیں کیا جائے گا قساص کو یعنی قساس نہیں لیا جائے گا اللہ مگر تلوار کے ذریعے تلوار ہی کے ذریعے کیا کیا جائے گا قساص نیچے مولانا بینستور حدیث دی ہوگی قور علیہ السلام اس لیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لاق اللہ بیک قساس نہیں ہے مگر کس کے ذریعے تلوار کے ذریعے اور یاد رکھنا صرف تلوار نہیں مراد تلوار سے مراد اسلحہ ہے اسلحہ یعنی جب بھی لیں گے کس کے ذریعے لیں گے के تلوار کے ذریعے لیں گے یا दी گولی مار دی اس, اس طرح के اسلحے کے ذریعے اس کو قتل کیا جائے گا गए سمجھ میں آ है یہ ہمارے نزدیک ہے چاندی اسی لیے طالبان کے ہاں جب کوئی قتل کرتا کا کر قتل کیا ہوتا تو اس کو بھی کیا کیا جاتا تھا گولی کے ذریعے بھائی مقتول کے ورثہ کوئی بندوق دے دی جاتی قاتل کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا اور ان کو بندوق دے دی جاتی اور پہلے نواز و نصیحت کی جاتی بھائی معاف کر دیں بڑا عجر و سوال ملے گا بہت سے بات معاف بھی کر دیتے بات کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں معاف کریں گے چنانچہ بندوق دے دیتے قاتل کو سامنے باندھ کر کھڑا کر دیا یہ بندوق سے گولی مار کر اس کو ختم کر دیا کرتا تھا تو so دیکھو معاشرے سے انہوں نے ایسے فساد کو ختم کیا کہ یورپی ممالک طالبان کے پاس کوئی سبب نہیں کوئی وسائل نہیں اور افغانستان میں روزانہ روزانہ طالبان سے پہلے ہر روز کم از کم پچاس قتل ہوتے تھے اتنا برا حال تھا مولانا اتنا برا حال لوگوں کی لوگوں کا شر اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ ایک آدمی مثلا ہوٹل میں کہتے ہیں بیٹھے آپ کھانا کھا رہے ہیں دوسرا آیا بندوق اس کے ہاتھ میں آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا تو کون سے ہاں بھائی دوسرے کو کہتا یہ اپنے ہاتھ کی گھڑی اتار کر مجھے دے دو وہ کہتا بھائی میں کیوں دوں آپ کو گھڑی میری ہے وہ بندوق اٹھا لیتا فوراً کہ اب تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا جس کی گڑی ہے وہ کہتا لو بھائی لو گڑی لے لو بھائی مجھے مارو نا کہتا ہے نہیں نہیں تم نے ایک دفعہ انکار کیا کیوں تمہاری ضرورت کیسے ہوئی انکار کرنے کی اب تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا بھائی اس کو ختم کر دیتا اتنی سستی ہو گئی تھی انسانی جان مالانا کہ وہ مال بھی دے رہا ہے لیکن کہتے نہیں پہلی دفعہ تم نے انکار کیا کیوں تمہاری ضرورت کیسے ہوئی تو روزانہ کم از کم افغانستان میں پچاس قتل ہوتے تھے لیکن یہی شرعی نظام جب آیا طالبان کا طالبان کے پاس نہ اخباب نہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہ کوئی اور ذرائع نہ ٹیلی فون اتنے موجود ہیں نہ گاڑیاں اتنی موجود ہیں نہ سڑکیں موجود ہیں نہ بجلی موجود ہے لیکن شرعی نظام آیا ایسا امن و امان کہ مہینوں میں کوئی فصل نہیں ہوتا تھا افغانستان کے اندر حتیٰ کہ یورپ والے طالبان کے وفد کو انہوں نے بلوایا جرمنی اور فرانس والوں نے خصوصاً ان کو بلوایا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کے ملک میں کتنا امن و امان کیسے ہے ہمارے پاس جدید ترین اسلحہ ہے جدید ترین پولیس ہے اس کے تربیت پر ہم لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں جدید ترین گاڑیاں ہیں جدید ترین ان کے ہیلی کاپٹر وغیرہ سارا کچھ وائرل سب کچھ ہے پھر بھی جرائم ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہ تم نے کیسے جرائم پر قابو پایا تو طالبان گئے اور کہا بتلایا انہیں بھائی کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں یہ تو اللہ کا دیا ہوا وہ نظام ہے کہ جس معاشرے کے اندر بھی اس کو نافذ کر دیا جائے یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ چودہ سال پہلے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ آج کے ایڈمی دور میں بھی اسی طرح مؤثر اور زبردست افادیت لیے ہوئے ہے جیسے اس زمانے کے اندر تھا بھئی. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے کہ جس کے اندر زمانہ بدلتا ہے تو اس میں خامیت کا پتہ چلتا چلا جاتا ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے جس کے اندر کبھی کوئی خامی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا ہاں ضد ہے ایناد ہے نہیں مانتے وہ الگ بات ہے بھئی. سمجھ میں آیا تو یہ مانا ہے بھائی ولاساس نہیں لیا جائے گا مگر تلوار کے ذریعے کیا مانا تلوار سے اسلحے کے ذریعے اسلحہ کے ذریعے بھائی چلیے بس مولانا حادف المرام اللہ عالم حقیقت الکلام